مزیدمان آج کا درس سورہ الگ سے شروع ہوتا ہے تیسواں پارا تورا نمبر چھیانوے قداچ اس کی ہوتی ہے اس طرح اس میں رب دے کن لگی ربدہ روایات کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی سورت تھی جو نازب ہوئی تھی وہی کی اقتدار اس سے ہوئی تھی لیکن خود اسی سورت میں شاہ آئے تھے آگے چل کر کہ ایسی داخلی شہادت ملتی ہے جو اس امر کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ پہلی وہی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ارا تن ہا اب زن ازا سن کیا تم نے دیکھا روکے تم نے دیکھا کہ وہ خدا کے اس بندے کو جبکہ یہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مصروف ہوتا ہے یا عام ترجمے کے مطابق جب یہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ اسے روکتا ہے اس سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ پہلی رہی تھی تو یہ حضور کا اپنے فرائض منصوبی کی ادائیگی یا صد میں قیام اور اس سے ان لوگوں کا آپ کو روکنا یہ تو اس سے پہلے کی بات ہو ہی نہیں سکتی یہ چیزیں تو بہرحال نہیں کہ کی چیزیں ہیں یہ ان کی مخالفت کی یہ چیزیں ان میں حضور کی مدروفیت یہ تو نبولت ملنے کے بعد جب آم آئے ہیں تو اس وقت کی باتیں ہیں پھر ان کی مزاحمت ارتھا دو یہ تو بات کی چیزیں ہیں پہلی وہی میں یہ چیز کہنا کہ کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو یا ان لوگوں کو یا اس جماعت کو یا اس گروہ کو کہ جو اس بندے کو اپنے فرائضی منصوبی ادا نہیں کرنے دیتا اس کے راستے میں سنگے گراہ بن کر حائل ہو جاتا ہے مقامصل کرتا ہے مزاحمت کرتا ہے تصاویر ہوتا ہے پہلی وہی میں تو یہ بات ہو نہیں سکتی تھی اس باخری شہادت پہ بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے لیکن میں اس کا بھی ذکر نہ سیکھتا اس لیے تو یہ زیادہ سے زیادہ ایک تاریخی سی بات ہو جاتی لیکن اس پہلی وہی کی تفصیل میں ہمارے یہاں روایات میں جو کچھ آیا ہے اسے دھیان کیے بغیر آگے گزرا نہیں جا سکتا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اتنی بڑی سازش کی گئی ہے کہ اس کے تصوت سے روح کان ہے اور خیرت یہ ہے کہ یہ روایات سننے سے ہیں جنہیں سچ ہی تسلیم کرتے ہیں خود بخاری کے اندر بھی یہ روایات موجود ہے عجیب اتفاق ہے ہمارے ہاں کہ جن چیزوں کے اوپر ہمارے ہاں اتفاق چلا آتا ہے وہ عام طور پہ باطل ہی ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے کسی ٹرسٹ کو جاگی مسلمان کہتے ہیں تو وہ آل حدیث اسے علی حدیث مناتے ہیں تو فطا والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ ان اہل حدیث کو بھی کافر کہتے ہیں اس خرقے میں سادری خان ہونے والے کو بھی کافر کہتے ہیں دیگر مخالفت کرتے ہیں اگر وہ شیعہ بنا لیتے ہیں تو سارے سنی مخالفت کرتے ہیں اس میں سب مخالفت کریں گے لیکن جب یہ کسی مسلمان کے سفر کا خطہ لگائیں گے تو سب اس کے اوپر وقت کر دیتے کافر کو مسلمان کرنے میں داہمی اختلاف ہے مسلمان کو کافر بنانے میں اتحاد ہے ان کا تو یہ صوبی اور قوت ہماری روایات میں جن روایات سے ان کا افتتاف ہوتا ہے وہ اکثر ایسی ہوتی ہیں دیکھیے ذرا روایت میں کیا لکھا ہے پہلی چیز تو یہ کہ نبی رسم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے تھوڑے سے تتی طرح کا پانی لے کر دور مٹوں سے ایک پہاڑی کے بار میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں چلو اور محامہ کی قسم کی چیز کیا کرتے تھے جان د میں بیٹھے رہتے تھے ریاضت کرتے تھے اور اس طرح سے غور کی جیوں نے ان کی جدیات کے اوپر بڑی گہری چیزیں ہیں یہ اور اس طرح سے جب یہ چلے کرتے رہے کرتے رہے تو آفرن عمر پھر ایک دن آج کو نہیں وہ اس سے ساری فرم مل گئی آپ کے یہاں کے تصور کے ریاستوں کو اور قلعہ بازیوں کو اور مراکزوں کو اور پھر نظوت کو بھی اب کس میں تصور کرار دے دیا گیا کہ جس میں انسان گاروں میں جا کر قلعوں میں بیٹھتا ہے جان دھیان کی باتیں ہوتی ہیں اور وہاں پھر کشف ہو جاتا ہے تو بھی ایک سکست قسم کی چیز تھی اگر اس کے بعد ذرا تازیم یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بلند پایا تیز تھی اور یہ جو باقی ادرات کو ملتی ہے یہ ذرا کنتر میں بھی ہوتی تھی یعنی اس کے فرق جو ہے وہ کوالیٹیو ہوتا ہے درجے ہوتے ہیں ہے کوالیٹیٹیو نہیں ہوتا چیز وہ ایک ہے ہوتی ہے سوچیے برادران ابھی جی. اگر یہی چیز ہے تو پھر تو اسے ہر شخص اپنے قصبے ہنر محنت اور مرادبے اور رہائشوں اور قلعوں کو حاصل کر سکتا ہے کم کمتر درجے کی اسے شاٹ وہی ہوئی اور جسے پھر آپ فصلے میں کہیں گے وہ کیا ہوا زیادہ سے زیادہ یہ تو دن درجے کی وہ چیز تو آگے ختم ہو گئی लेकिन मुझसे कमतर दर्जों की चीजें क्या तक के लिए जारी है और यही वो सीढ़ी है कमतर दर्जों की जिससे रखते रखते फिर एक दिन कैद होता है कि शायद बाद बुलंदर जो भी बोल दिया पहली साजिश सारा तस्वुर जो ज्ञान ध्यान मुराबे तुलते और इस तरह से ش ف حقیقت انہام ساری چیزیں اسلام کی اندر کے اندر غیروں سے مستعار آئی ہوئی ہیں مار کے لی ہوئی ہیں اور پھر اس کی قدر میں یہ چیز ہے کہ حضور بھی اسی طرح سے اس مکان کے اتر پہنچے تھے گھروں میں چلے کرنے سے اگر اس انداز عزیز سے ناچ ناچے ان کے یہاں سے ہی ایسا نہیں ملتا کہ وہ یہ کیا کرتے تھے قیامت لڑکیاں تو یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا وہ اس قسم کی کچھ باتیں کیا کرتا تھا اسے الحام ہوا کرتا تھا اس سے کیفیت کاری ہوا کرتی تھی اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چپ کے چپ کے دیکھنے جایا کرتے تھے سوچیے عزیزا نے من خاموشی خاموشی سے بات کہاں پہنچائی جاتی ہے اربوں کے یہاں دستور نہ صحیح الگ مل گئی کہ وہاں ایک یہودی جو کچھ کیا کرتا تھا کسائیوں کے راہد یہ کچھ کیا کرتے تھے اور پھر یہ کہ عویر جا وہ تحر تجارت کے سلسلے میں گئے ہیں شام میں تو وہاں کسائیوں کے راہبوں سے ملاقاتیں ہوئی تو اگر آپ یورپ کے جو عیسائی پادری مستقر ان روایت کی بنا کے اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ یہ سارا کچھ وہی تھا جو عیسائی راہدوں کے یہاں یہودیوں کے یہاں دوسری قوموں کے ان تقیروں کے یہاں تصور میں یہ کچھ ہوتا چلا آ رہا تھا اسی راستے سے اس رسول نے بھی یہ کچھ کیا انہیں کس طرح سے ہم واجب گردن دے سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہرا کے اندر آپ جاتے تھے اور یہ تھا طریقہ جس سے پھر ایک دن تش کی حقیقت ہوا تو سببت میں فرق میری یہاں سے اس کے بعد یہ ہے کہ جدرین امین نمودار ہوئے اور آپ کے سامنے ایک لکھا ہوا کاغذ رکھا اور کہا کہ اکراب پر آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا وہ خدا نے بھیجا کامل کے لکھ کے جبرین نے پیش کیے دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پتا نہیں جانتا تو شیقت کھلی تو جبرین امین نے پھر آپ کو اپنے گلے سے لگایا اور اس طرح سے پھر وہ ثابت ہو گئے کہ انہوں نے یہ کچھ پڑا جوڑے وہ کاغذ نہیں لیا اس کے اس کے بعد آگے دیکھ کہ یہ اسے انگریزی میں تصور کی زبان میں ایکسپیرئنس کہا جاتا ہے کہ ایک جاتی تجربہ دا فسٹ ایکسپیرئنس اور فیزم تو یہ تجربت کی تجرب جہاں سے پہلے ایکسپیرینس دیے ہوئے اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے حضور کے بے حد حوث کی کیفیت پاری ہو گئی ڈرتے ہوئے وہاں سے آپ جلدی سے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے ہاتھ سے کام سے بیوی سے کہا کہ مجھ سے کمبل اڑا دو مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے پھر اس کے بعد یہ واقعہ سنایا کہ غار میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو بیوی نے یہ کہا کہ آپ ڈریے نہیں آپ کی زندگی تو بڑی پاک بازانہ زندگی ہے خدا آپ تو اس قسم کی کوئی آست نہیں ڈالے گا یہ اگر اصولوں میں کوئی اس کا احساس نہیں ہوا بیوی نے بات کہی تو بات کو تھوڑا سا حوصلہ بند خیر کوئی خطرے کی چیز نہیں ہے عزیزان من میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ دیکھیے چلے خبر سے مقام محمد اگر لیکن میں نے کہا ہے کہ یہ کچھ سازشیں ہیں ابھی بہت چل جاتی ہے کہ کہاں سے سازش چلی اس کے بعد بیوی نے یہ کہا کہ میرا ایک رشتے دار ہے جہاں نوسل وہ بہت بڑا عیسائی عالم ہے عبرانی کا بھی عالم ہے یہودیت کی عیسائیت کے سہارت پر ان علوم پر اسے بڑا عبور ہے چلو اس کے پاس چلیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا یہ ندی ان کے پاس چلے جا رہے مرکز السل نے جب یہ کہانی سنی تو اس نے کہا ان کی بیوی سی وہ کچہری بہن تھی کہ تمہیں مبارک ہو یہ تو وہی جبریل نانوسی اکبر ہے کہ جو पास کے پاس آیا تھا جو عیشا کے پاس آیا تھا یہی ان کے پاس آیا ہے یہ تو نبوبت ہے بھی انہیں ملی ہے بڑی مبارک ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جبرین تھے انہوں نے کہا آج یہ نبوت مجھے ملی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ایک عیسائی عالم کی شہادت سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میں نبی بن رہا ہوں معذ نبوت کے مقام میں کبھرا کے اوپر فائل کیا جا رہا ہے اس ذات اقدس و اعظم کو جسے میں روبک دی جاتی ہے جیسا میں نے عام طور پہ کہا کرتا ہوں یہ نہیں ہوتا تو وہ جو کہانی ہوتی ہے کہ ایک راجا مر گیا اور اس کے یہاں آگے کوئی جان چین ہونے والا نہیں تھا تو درباروں نے فیصلہ کیا کہ تاج हैं کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں صوبہ جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہوگا اس کے یہ رکھ دیا جائے گا یا نبوت بھی یوں ہی چیزیں کھتی ہے کہ خدا نے دینی ہوتی ہے کسی کو وہ جیسے آپ کے سامنے آگے اس کے سر پہ رکھ دیے جس کے سر پہ رکھا ہے اور وہ سب پٹا رہا ہے ماں چل رہا اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جسے نوی بنایا جا رہا ہے حضرت تو علیہ السلام کے قصے میں جب ان سے یہ پہلی دفعہ بات کہی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کسان کبرا ہے آپ کا اللہ مین جو مجھے نبو بنایا گیا موسا تمہیں پتا نہیں ہے ہم تو تمہیں اس دن سے دیکھ رہے تھے جس دن تو پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد قرآن میں ہے کہ ساری مناظر انہوں نے گنائی لوگ قرآن کے محلوں میں پہنچے پھر اس کے بعد مدین نے شبانی کی پھر اس کے بعد ان تمام قرآن نے کہا ہے ان تمام کٹھالیوں کے بعد جب تک موسا تو پھر ہمارے تالانے کو پورا اترا اور اس کے بعد ہم نے تمہیں نبوت سے سرفراز دیا ہے یہ ہونے والا نبی تو ان تمام کٹحالوں میں سے نکل رہا ہوتا ہے جب اسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اتنی عظیم ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ہے پھر اس کے بعد اسے نوازا جاتا ہے نبوت سے لیکن اس کی کیفیت ان روایات کے مطابق یہ ہے اسے خود کچھ پتا نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک عیسائی راہد یا عالم کی شہادت پہ وہ کہتا ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ ہمیں مطلب کر دیا جاتا ہے اور وہ عالم جو اس کی شہادت دیتا ہے کہ آپ نبی ہیں وہ آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتا وہ عیسائی مر آپ کہا اس نے یہ کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد یہ مکے والے تمہاری بڑی مخالفت کریں گے اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو اس وقت تمہاری مدد ضرور کروں یعنی شہادت دے رہا ہے نبوت کی ایمان نہیں لا رہا کہہ رہا ہے جب مخالفت ہوگی تو ایک نہیں کر رہا ہے اس چیز کی کہ ایسا ہونے والا ہے اس وقت تمہاری مدد کروں گا خود عیسائی رہا عیسائیت پہ مر گیا اور رسول سولہ سنسد کے کان میں یہ بات ڈال گیا کہ آپ لڑی ہیں عزیزان من سوتی ہے اگر آج یورپ کے یہ پادری آپ سے یہ کہیں کہ کیا معلوم ہے کہ ورکا بن نوفل نے یونیٹ چالتی ہے اگر وہ واقعی نبی سمجھتا تو نہ والے آتا اور آج کے رسول کی کیفیت یہ ہے کہ ایک عیسائی عالم کی شہادت پر اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگ جائے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ورکہ ب نوسل کا مقام کیا ہو جاتا ہے اور رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا مقام کیا رہ جاتا ہے پاس نظر آج, آج, آج آ رہا ہے روایت بنائی ہوئی ہے اس کے اندر یہودیت اور عیسائیت اور ان کی راہبیت ساری چھلک رہی ہے اس روایت کی تحت کے اندر بیٹھی ہوئی ان سے افسوس نہیں ان کا تو کام یہ تھا کہ حضور کے اس بابا نے اسلام میں طرح طرح کے شکوک پیدا کیے جائے بڑے سٹل طریقے سے بڑے ہی لطیف طریقے سے ان سے تو گلا نہیں وہ تو دشمن تھے ان کی تو یہ اسٹریٹجی تھی تو یہ گلا ان سے ہے کہ ہزار برس سے ان روایات کو اپنے سینے سے لگائے لگائے پھرتے ہیں اور اگر کسی کی جو بصیرت کے جو مقامی نبت کو قرآن کریم سے سمجھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ روایت ہی نہیں ہو سکتی یہ وزن ہیں یہ غلط ہے ہم ان کی صداقت سے انکار کرتے ہیں تو اسے دیر اسلام سے خارج کر دیتے ہیں کہ یہ منصر حدیث ہے یہ آج کی پہلی رہی کی پہلی روایت ہے بڑی تقسیم سے موجود ہے سہار کے اندر موجود ہے بخاری کے اندر موجود ہے مستفق آلے ہیں سمین اسے صحیح مانتے سکتے پہلے آ رہے ہیں اور اس طرح سے نبی رقم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی ماسوس کرنے لگ میں نے آج کیا تھا کہ اتنے نہیں جا کے یہ پہلی رہی ہے یا باقی ہے یہ جو اس کے ساتھ روایت وزع کی ہوئی ساتھ ملتی ہے ہمیں یہ ہے وہ چیز کہ آپ کی ساری عمارت کو جب بنیاد سے اس پھر کر دیتی بڑی سازش بہرحال قرآن ان سازشوں سے بہت بلند ہے کہا گیا ہے کہ اکراؤ اسب بے کل نبی یہ ٹھیک ہے یہ کرا کلب یہ پڑھنے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے لیکن بنیادی معنی کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں ایران کا پروکلمیشن جسے کہتے ہیں انگریزی میں کن ان مانوں کے اندر یہ آتا ہے لفظ قرآن جو ہے اس کے مانوں بھی پروپلینیشن کے ہیں ایک اعلان کر دے کتنا بڑا انقلاب حاصل یہ لفظ ہے اران کر دے کس چیز کا اعلان کر دے اس میں رب کا اللہ زی خلق دو بفظوں کے اندر کتنی حقائق عام کرتا چلا جاتا ہے اللہ زی خلق ربق اران کر دے جس نے پیدا کیا ہے اس نے سامان ربوزیت بھی دیا ہے بڑی عجیب چیز زمین پر مخلوق کو پیدا کر دینا کہ جن کی زندگی کا انحصار سامانِ ویس پر ہو اور سامان ویس اثانہ کرنا ذہن رزاوق بلے لذت نظر نہ دہم نیند خدا یعنی خدا ایسا نہیں ہو اعلان کر دے چیز کا کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے سامان ویس بھی دیا ہے لہذا جسے پیدا کیا گیا ہے اسے سامان ویس سے معروم رکھنے کی کوشش خدا کی خال کی ربوبیت کے اعلان کے خلاف جاتی ہے در درادر میں اعلان یہ ہے جس نے پیدا کیا ہے سامان ربوبیت بھی عطا کیا ہے بہت بڑا اعلان ہے پہلا اعلان ہے نظام ربوبیت کا پہلا اعلان ہے الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کی تھی آپ دیکھتے ہیں پرانے کریم کے رب و پیر کے اندر کس طرح ربوبیت خون کی طرح رواں رواں چلی جا رہی ہے ایک کرا اس میں رد کل ربی اور اس کے بعد خالق الخ عربی زبان کی جامعیت قرآن کے حسن انتخاب کی بات ایسے مقام پہ ملتی ہے फिजिकल لیول پہ देखिए तभी سطح پیپر دیکھیے تو तो کی پیدائش اس کے مختلف مراحل کے وہ مراحل से جنہیں ڈاکٹر سید عبد المود صاحب نے ہماری اس کنوینشن میں نہایت تفصیلی طور پر بڑے دلچسپ عالمانہ انداز سے بیان کیا تھا اور اس میں علق بھی آیا تھا وہ مرحلہ کے جس میں یہ ہنوز کی شکل اختیار نہیں کی ہوئی ہوتی اس نے لیکن رحم مادر کی دیوار کے ساتھ کتنا لٹتا سا ہوا ہوتا ہے سبھی زندگی کے لیول کے اوپر دیکھیے تو دن الق یہ بات بتا رہی ہے آپ لیکن انسانیت کے لیول کے اوپر آ ہے تو انسان کی ایک تیوانی فطرت بتاتی الگ پیمانے کے معنی ہے جانے والا <coughs> <coughs> یہ جو ہوتا ہے نا عربی زبان میں فائدہ فلاں کر من علق مین الگ سے پیدا کیا جس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے یہ انداز ہوتا ہے اس زبان کے اندر کہ جس جس خصوصیت کا نمایاں طور پر ذکر کرنا ہو اس کے لیے یہ ترکیب استعمال کی جاتی ہے قرآن میں بھی انسان کے متعلق ہے قرآل انسانوں میں آجم انسان کو اجل سے تک حم سے ہے یہ جس کے معنی تیزی ہے جلد بازی جلد بازی سے اجلت ہے نا اپنا قدم جلد بازی سے پیدا کیا اس کے معنی سیٹ نہیں ہوتے اس کے معنی ہوتے ہیں جلد باز پیدا کیا یا دوسری جگہ یہ ہے خلط ہے تم منزور سے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا لفری معنی جاتے ہوتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کمزور کر یہ ایک اس کی ایک صفت ہے جس کا بیان ہوتا ہے من علق بھی یہی بات ہے حضانی سطح کے اوپر انسان کی زندگی وہی جو بلندیں اور انسٹنکس اپنے اندر رکھتی ہیں جو حیوانات کی عام طور پہ اور اس میں پرزرویشن آف لائف زندگی کا تحفظ بڑا بنیادی اور تقاضر ہے اس کی وجہ سے انسان ہر اس شے کے ساتھ چپک جاتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی متعلق ہوتی ہے انسان کو اس طرح سے انفرادی طور پر یوں چپکنے والا بنایا کہ ہر شہر جس سے اس کی زندگی کا تحفظ ودرتا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے لیکن اس کا اگلا ایک اور درجہ بھی ہے کہ حوالوں کی زندگی تو بجے کے کہیں ہرڈ انسٹنگ جو ان میں ہوتا ہے ایک है کے اندر رہتے ہیں حفاظت کے لیے ان کی زندگی انفرادی ہوتی ہے لیکن انسان مدنی تبا واقع ہوا ہے سوشل اینمل واقع ہوا ہے سوسائٹی کے اندر رہتا ہے اس کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کے معنی یہ ہیں صاحب تعلقات آپ دیکھتے ہیں ایک لفظ کیا کیا چیزیں بیان کرتا چلا جاتا ہے جس لیول کا جس برانچ آف میرج کا کوئی انسان ہے اس کو یہ مانا دیا جائے گا زمین کے متعلق اگر بایولوجی کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے تو الگ کے وہ معنی ہوتے ہیں اینتروپایولوجی سے اگر آپ دیکھیں گے یا بیہیویئرزم کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے تو اس میں الگ انسان کے اس حیوانی جذبے کا بدرت کا نام ہوگا جس میں وہ سامان زیز کے ساتھ پسک جاتا ہے اور سوشیالٹی کے نقطۂ نجا سے آپ عمرانیت کے نقطۂ نجا سے دیکھیں گے تو ادب کے معنی وہ تعلقات ہیں جس میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ وبستہ ہو کے ایک سوسائٹی بنا لیتے ہیں ہاں کیسیت یہ ہے خدا نے پیدا کیا سامان جیس دیا لیکن انسان کے اندر گہرے قسم کی کششیں اور جاگ ہیں حیوانی تھا کہ زندگی کے اوپر اس کی کیفیت یہ ہے کہ جوش ہے سامان جیس جو بھی اس کے ساتھ چمک جاتا ہے چھوڑنا نہیں چاہتا سوسائٹی کے ممبر ہونا کی حیثیت اس کے تعلقات کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے آپ کی فکر نہ کرے دوسروں के بھی فکر کرے یہ دوہرے قسم کی کچیا جازویتیں انسان کے اندر رکھ دی گئی کہا ان سے کہو ٹکرا اعلان کرو کہ وبوں کل آکرم اور ایک قدم آگے بڑھ اعلان کر کو ان سے کہو کہ یہ جو تمہارے اندر ہے کہ ہر فرض یہ چاہتا ہے کہ میں ہی سمیٹ زیادہ سے زیادہ کہیں یہ سامان جیف ختم نہ ہو جائے اکرم کے معنی ہے بڑی فراوانیوں سے سامان زیف لینے والا اتے ہو زمین کے اندر تو با انتہا خزانے دفن ہوئے ہوئے ہیں محنت کرتے چلے جاؤ سامان بیس ملتا چلا جائے گا یہ <تصفح> <تصفح> ختم نہیں ہوگا اس ڈر سے کیوں اس قسم کا محاصرہ قائم کرتے ہو جس میں ہر فرد اپنی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی فکر کرتا ہے اس خیال سے یہ ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا اکرم وہ تو بڑی فراہمیوں سے دینے والا ہے بم پر سات جیسے آپ کہتے ہیں نا انگریزی اس دفعہ تو فصل بڑی روتی ہوئی ہے اسے عربی زبان میں कहते کریم سے کہتے ہیں اور को ہے وہاں کچھ है کا سیدا ہے بڑی वाला है سے دینے والا ہے کے اپنی ذات تک ساری چیزیں محدود کرتے چلے جاتے ہو انسان کے نظریت تجا ہونے کا سوشل اینیمل ہونے کی کیفیت ہے ایک جگہ تو کہا گیا ہے اللہ ال بیان اسے بولنے کی قوت دی بہت بڑی چیز ہے حیوان سے جو امتیازی خصوصیت نمایاں طور پہ انسان میں آتی ہے تبھی زندگی میں وہ قوت گویائی ہے لطف ہے بیان کی قوت ہے لیکن بیان کی قوت تو پھر بھی معدود رہتی ہے زبان سے آپ اسی کو سنا سکتے ہیں جس سے کام تک آپ کی آواز پہنچتی ہے ایک عالمگیر سوسائٹی اس کے ذریعے نہیں بنتی اس کے لیے ایک اور مین ایک اور ذریعے کی بھی ضرورت ہے اللہ علام بال علم اس نے تاریر کے ذریعے سے آپ का تعلقات مکا رکھنے کا بھی طریقہ تمہیں سمجھایا علم انسان یا علم اور اس کے بعد وہی کے ذریعے سے ان حقائق اور اقدار کا بھی علم دیا کہ جنہیں اس کے بغیر انسان نہیں جانتا تھا ان حقائق کا علم دیا صوبوں ایک گویائی دی تحریر کا ملکہ دیا اس لیے کہ یہ مدنی التباء اس نے بننا ہے اس نے تعلقات پر دستہ کرنے دوسرے انسانوں کے ساتھ نو انسان کو ایک برادری بن کے رہنا ہے اور جب ایک برادری بن کے رہنا ہے تو اس میں پھر یہ الگ کی کہتی ہے کہ ہر ٹرم ٹپک کر رہ جائے ہر پیمانے جیت سے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے سنبھالنا شروع کرے کہتے ہیں ہماری تکلیف کا پرپز آبجیکٹ آف کریشن سیم ہو جاتا ہے یہاں ڈیفیٹ ہو جاتا ہے اگر یہ کہ ہم نے تو یہ کچھ کیا اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ انسان ہو سکنا انسان کی کیفیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر سمجھتا یہ ہے کہ میں اب باقیوں سے مستغنی ہو گیا مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں ہے اور جو ہی انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں ہے تو وہ ہمارے ان قوانین اور اخبار کو تعمال کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے جو پھر وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا جائے گا خدا کے ذمہ ربوبیت عالمی ہی ہے اس لیے اس قسم کی سرکسی اختیار کرنے والوں کو سمجھ دینا چاہیے کہ انعد کر رج آ یہ کتنی حدود دودھ کتنی ہیں. کتنی ہی قیود نہ آٹھنا کیوں نہ کریں لیکن انسانیت کو بلاخر خدا کے نظام ربوبیت کی طرف بہت کا آنا ہے جس میں جی چاہے اور نظام بنا کے دیکھ لے انسان ناکام رہے گا ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے ہی صحیح بلاخر اس نے وہاں آنا ہے کہا یہ تو ہے بلاخر جو ہونا ہے لیکن انسان کرتا کیا ہے اراضی ابا صلی کہا دیکھو اس نظام کی مخالفت کرنے والوں کی کیسیت ہے اب گن مقام جو خدا انسان کو دیتا ہے اور رسول حصول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند اس کا مقام ہوگا وہ مقام ابدیت ہے قوانین خدا بندی کی پوری پوری اطاعت کرنے والی صرف خود کی غلامی اختیار کرنے والا کسی اور کی غلامی اختیار نہ کرنے والا عبد کی کیسیت ہے اور یہی چیز ہے جس کا کہ اقرار و اعلان ہر عبد مومن قرآن کی پہلی صورت میں کرتا ہے کہ بدھ ہو ہم تیرے سوا کسی اور کی حکمرانی قبول نہیں کرتے آ دیکھا شخص کو دیکھا کہ جب اس کا عبد عام ترجمہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے قرآن کے مفہون کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے جب وہ اپنے فرائض منصبی کو سر دیتا ہے جو خدا کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں جتنے بھی فرائض منصبی عائد ہوتے ہیں وہ سب کا نام سلاد ہے تیرا ترا نے یہ محدود نہیں ہے لذر کی کارداری کے اندر سلاد زندگی کے ہر گوشے کے اندر قوانین خدا بندی کے اقتدار پیچھے جلنے کا نام ہے تم نے دیکھا کہ جب اس کا ارد ان اپنے فرائض کی شرمجان دہی میں مشغول و مصروف ہوتا ہے تو یہ اسے روکتا ہے ارے انسان الل خدا اور امرا دا اس نے یہ سوچا ہے کبھی تم نے غور کیا ایک بات کے اوپر کہ یہ ارد تو وہ ہے جو زندگی کے صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہے خود بھی صحیح راستے پہ چل رہا ہے اور باقی کاروان انسانیت کو بھی آگاہ کیے چلا جا رہا ہے کہ یہاں گڑا ہے یہاں خندق ہے یہاں کھائی ہے یہاں خطرہ ہے بچے اس کے راستے کے اوپر چلتے جاؤ یہ تو یہ کرتا ہے ارا انکزما متا بننا اور اس کے مقابلے میں انہیں تم دیکھو کہ یہ اس کی تجویز کرتے ہیں وہ کہتا ہے وہاں کہ خطرہ ہے لیکن کرتے بھوٹ بولتے ہیں خطرہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں کھاد بچ کے تیرنا جو, ہاں جو, دے دے جو, نہیں جو ہے بالکل بڑا یہ زندگی کے ہی راستے میں چلتے ہیں وطولہ اور یہ وہاں سے عراق کی راہیں اختیار کرتے چلے جاتے ہیں کوئی ادھر مڑ جاتا ہے کوئی ادھر مڑ جاتا ہے المبا انجرا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی ہے انہیں کہہ دو جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو خدا کا قانون مقاصا سے عمل اس وقت بھی دیکھنے والا ہوتا ہے وہ ہر وقت دیکھتا ہے کل لا لم جانتا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے محاورہ ہے عربی زبان کا گھوڑے کو پریشانی کے بعد سے ٹکڑ لیا جائے تو وہ ہل نہیں سکتا کسانی کے بال کہے جاتے ہیں جب کوئی سرداری اور سروری کے نقشوں کے اندر مغروب ہو اور اسے گرست میں لیا جائے تو اس وقت یہ जाता بولا جاتا ہے یہ بہت, بہت بڑے سرکش یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لیڈر یہ بہت بڑے سرمایہ دار ان سے کہیے اگر اس روش سے باز نہ آئے ہمارا قانون مقافت یوں پکڑ لے گا جیسے سرکش تھوڑے تو کسانی کے بالوں سے پکڑا جاتا ہے نازیت ان قاض بات وہ پشانی یوں ہی نہیں کہ ہم نے یوں ہی ہاتھ ڈال کے پکڑ لیا اس لیے پکڑا قاض برتن ہر صدافت کو دبلانے والا خاطن انتہائی جرم کی زندگی بسر کرنے والا یہ تھا یہ تھی وہ پیشانی کہ جس کو قانون مطافات نے اپنے وقت کے شدید میں اپنی سخت گرفت کے اندر لے لیا ہل جد دیا تو اس سے کہو کہ ہم نے اسے پکڑا ہے اب آواز دے اپنے ہمارتیوں کو کیا یہ نہیں ہے کہ یہ اکیلا ہم نے پکڑ دیا یہ تو کوئی مقابلہ نہ ہوا مقابلہ یہ ہے کہ اس سے کہا گیا کہ بلا دو اپنے ہمایتیوں کو دیا جس ایک باطل نظام کے قائم کرنے والے حما کرنے والے ہیں متحدہ معاذ لڑا لو اس نظام کے خلاف تم یہ کرو سنا عز نہیں آتا اور دوسری طرف سے ہم بھی آواز دیں گے بلا لیں گے دیکھیے عزیزا من یہ نہیں کہا گیا کہ تم تو سب کچھ بلا لو اور ادھر سے خدا پر ہا اب کافی ہو جائے گا اس کے لیے صبح حد میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر خدا ایسا نہ کرتا کہ انسانوں کی سرکش جماعتوں کو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں سے رو روکتا تو دنیا میں فساد برقاع ہو جاتا انسانوں کی دنیا میں خدا انسانوں کی سرکشی کو انسانوں ہی کے ہاتھوں سے روکتا ہے یہ وہ جماعت ہوتی ہے جو حق کی علمبردار ہوتی ہے صحیح نظام کو لے کر پٹنے والی ہوتی ہے ان دو جماعتوں کا ہی آپس کے اندر مقابلہ تصادم ہوتا ہے ان سے کہا کہ تم اپنے اہل مجلس تو اپنے کو اپنے حمایتیوں کو بلاؤ سنڈ اس زبانیہ کا اور ہم بھی اپنے زبانیہ کو بلائیں گے کیا نقص ہے یعنی مجاہدین کہا جا سکتا تھا اپنے جنوب کہا جا سکتا تھا لشکر سپاہی دو نہیں ایک لفظ عزیزہ من اور وہ اسلام میں جنگ کی ساری کیفیت کو واضح کر کے آگے چلا جاتا ہے یہ زبان کہتے ہیں ایک وقت ہے زبانیاں کہتے ہیں ان کو ہے کہ دوسروں کی سرکشی کی جو مداخب کرنے کے لیے اٹھے اسلام کا سپاہی کبھی اگریشن کے لیے نہیں اٹھے گا وہ خود سرکسی اور زیادتی کے لیے نہیں اٹھے گا وہ دوسروں کو کچلنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا وہ حق کی مدافعت میں ہمیشہ کھڑا ہوگا لفظ میں استعمال کیا ہے کہ جس کے بنیادی معنی ہی کسی کی روک تھام کے لیے کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں تم تو اپنے چارے کو اپنے سارے حمایشیوں کو بلا لو اور ہم انہیں بلائیں گے کہ جو سرکشی کی روک تھام کے لیے اٹھا کرتے ہیں یہ کچھ ہوگا وقت وہ ہے کہ ابھی یہ جماعت جو ہے آپ کے علم برداروں کی بڑی کمزور اور ناتوا اور بے سر و سامان کی ہے ایسے وقت میں عام طور پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپروائز کر دیا جائے کسی طرح سے مخالفین کے ساتھ اس لیے کہ ان کے مقابلے بھی تو ابھی تاز نہیں ہوتی کہا اللہ قتل نہیں اب کمپرومائز نہیں کر سکتا مفاہمت نہیں کر سکتا چلہ لاٹتے ہو ان کی عقائد قبول نہیں کرنی ان کی بات نہیں ماننی کرنا کیا ہے پروگرام نے ایک لفظ برادرا لیا دیا کرنا تم میں یہ ہے کہ قوانین فدابی کے سامنے چیزیں ریپ ہوتے چلے جاؤ اور زیادہ ان کی اطاعت کرتے چلے جاؤ تمہارے لیے صرف یہ پازیٹیو پروگرام ہے مثبت پروگرام ہے اس نظام کی ان قوانین کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کرتے چلے جاؤ یہ کرتے چلے جاؤ وقت ترین تم منزل سے قریب کر ہوتے چلے جاؤ عزیز آنے مان یہ ہے سجدہ اور یہ ہے اس کے نتائج تو یاد ہے میں نے پہلے بھی صحیح کہا تھا کہ سجدہ قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے یہ خود سپردگی کا نام ہے یہ حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے اور یہ وہ پتی ہے کہ اگر انسان کی سوجدوں سے پہلے یا سجدوں کے بعد کی قیثیت میں فرق پیدا نہیں ہوتا تو یاد رکھیے وہ سجدہ سجدہ نہیں ہے جو ایک مکینکل ایکٹر ہے یہ ایک فجدہ جسے تراہ سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتے ہیں آدمی کو نظام اس کے اور صرف اس کے سامنے جھکنا یہ کرتے چلے جاؤ وقت کا دن منزل سے قریب سر ہوتے چلے جاؤ گے تمہارا ہر جھکاؤ تمہارا قدم منزل کی طرف بہاتا چلا جائے گا سورہ الگ ختم ہوئی برادران اگراء القدار دوبارہ خدایا یہ کس کا نام آئے سورا میں سورہ رمضان کا مہینہ ہے شاہ رمضان اللہ بھی یہ وہ مہینہ ہے جس میں صحیح کا آغاز ہوا نیل سے تعبیر کیا پورا دفان نے بھی یہ چیز کہی تھی فورٹی فور اوور ونزلنا لالت مبارک ہتا. ہم نے اسے ایک مبارک لین کے معنی میں ابھی سر دست رات ہی کرتا ہوں ایک مبارکباد میں اس کا آغاز کیا سیاہ وفرتوں بنکلے امر حکیم کہ جس میں تمام انگور میں امتیازی خطوط پھینکے جاتے ہیں ایک دوسرے سے حق اور بادش ال الگ ہو جاتا ہے امتیاز ہو جاتا ہے ان چیزوں میں امر حکیم اور یہ امتیاز ہوتا ہے خالص ریزن کی بنا پر حکمت کی جناب پر وزڈم کی روپ سے ریشنلی یہ کچھ ہوتا ہے تمام امور کے اندر امتیاز ہوتا چلا جاتا ہے وہاں یہ کہا تھا نظر دوں یہ بھی جو شب برات کا مہینہ گزرا ہے اس رات میں آپ نے سنا ہوگا والدن ہم نے سب سے سنا اس رات کی سند میں یہ آیت پڑی جاتی ہے کہ یہ ہے وہ لیلہ مبارک جس میں قرآن نازل ہوا تھا اور یہ چلی آ رہی ہے آپ کے ہاں اور کوئی نہیں دیکھتا کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ رمضان کا نہیں ہے وہ رمضان کا, وہ رمضان کا نہیں مجھے آنی چاہیے وہ شبراج کی پودوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے نازل ہوا اور جب پھر اس کے بعد یہ کسی نے کے دکھا وہ قرآن میں تو لکھا ہے رمضان میں نازل ہوا اور یہ سبراٹ کی رات میں ہی آپ کہتے ہیں کہ نازل ہونا شروع ہو گیا کہنے لگے کہ تم بات نہیں سمجھتے ہو بڑی گہری بات ہے یہ سبراٹ کے مہینے میں یہ ارد آزم سے پہلے آسمان سے نازل ہوا اور پھر ایک مہینہ لگ گیا اس کو پہلے آسمان سے زمین تک آنے دولہ کا نازل ہوا وہی لہلا مبارکہ وہی ہے جسے کہا کہ ان میں انزل نہ نا ہو کہ لئے عزیزا نمان مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ تو ایک ذکر میں یہ بتائیے کہ قرآن نے دیا کیا انسانیت کو تو وہ فکرا میرا نہیں ہوگا وہ قرآن کا جو فکر ہوگا اس نے دی اقدار اس نے بھی ویلیو اس نے دی اس نے انسانیت کو نہ کمانے اور تمانے اور ویلو بھی تو انسان کو انسان بناتی ہے ریزا نمان حیوانی سطح زندگی کی اوپر ویلیو کا تصور نہیں ہوتا بڑے غور سے بات یہ سننے کی حیوان کے سامنے ویلیو نہیں ہوتی اس کے سامنے تبھی زندگی کے تقاضے صرف ہوتے ہیں ویلیو صرف انسانیت کی سطح کی اوپر آتی ہے حیران کے سامنے جو پھیت سامنے آئے گا اس کے اچار کے اپنا پیٹ بھر لینا ہوتا ہے وہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا in capable of some continuous value effectively and on ان کے نا کے تصورت ویلو کا اس کے سامنے آئے دو کھیت ایک اپنے مالک کا ایک دوسرے کا بیل جا رہا ہے وہ کبھی ادھر بھی مار لے گا کبھی ادھر بھی مار لے گا اس لیے کہ اس کے سامنے صرف اپنے پیٹ کا دھرنا ہے یہ امتیاز جو ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ میرا ہے یہ دوسرے کا ہے یہاں نہیں چاہیے وہاں چاہیے آپ جسے کہتے ہیں انگریزی زبان میں یہ ویلو کہلاتی ہے یہ صرف انسان کی زندگی پرتا ہے ویلو کو قدر کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کی جمع آپ آتی ہے ویلو یہ ایک چیز جنسی تقاضوں کی تسکیم یہ تبھی تقاضا ہے میں بھی ہوتا ہے لیکن قسمت کا تحفظ یہ ویلو कहलाती ہے یہ انسان کی خصوصیت ہے کہا <تصفحظ> so, uh, اسے ہم نے نازل کیا عزیز آنے مانے ایک لفظ کے اندر rewarded. یہ سارا تو سو انسانی اور حیمانی سطح زندگی کا quoted. قرآن سمجھا گیا تین لئے تو اس لیے کہا یعنی ہو سکتا ہے آغاز وہی کا رات ہی کے وقت ہوا ہو ہو سکتا ہے لیکن یہ تو ایک بڑی اس سے زیادہ وسیع تار میں خون کو دیے ہوئے ہے وہی سے پہلے کا زمانہ تاریخیوں کا زمانہ ہوتا ہے پرانے کریم نے خود متعدد مطلب بار یہ کہا, گا, کہا ہے نہ تو کرشن بات ہے نہ ہم نے یہ قرآن اس لیے دیا تھا کہ تم انسانوں کو تاریخیوں سے روشنی میں لے آئے نیل تاریخیوں کی نمائندہ ہوتی ہے دل روشنی کا نمائندہ ہوتا ہے نیل کہا جس لیے ہے کہ رحی سے پیش کر تاریخیاں ہی تاریخیاں تھی وہاں یہ ایک ایسا دور تھا تاریخیوں کا کہ جس نے اس رحی کے ذریعے سے انسانیت کو نئی اقدار سے روشناک کرایا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ قدر یا ویلو کا تصور ہے جس سے انسان کی نگاہوں کا زاویہ بدل جاتا ہے ویلو نہ ہو تو پھر سارے انسان حیوان کی سطح کے اوپر ہوتے ہیں تمام حیوانات کا زاویہ نگاہ ایک ہی ہوتا ہے انسانوں کی زندگی کے اندر ویلو کو جاننے والے اور نہ جاننے والے کی نگاہوں کا زاویہ مختلف ہوتا ہے اے کے منزل را نمی دانی زرا قیمت ہر سے شہر نگاہ ہر شہ کی قیمت باہر کی جو ہے تمہارے اندازے نگاہ اینگل آف کے اوپر زادیا کے اوپر ہے ایک چیز آپ جانتے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے کہ ذرا سا میں نے اس فائل کے اندر دو لفظ یوں لکھ دیے بڑی آسانی سے دس دا ہزار روپیہ میری جیب میں آ جائے گا ویلیو کا تقاضہ یہ ہے کہ نہیں اس سے حقدار کا حق مارا جائے گا اور بے انصافی ہوگے یہ نہیں کرنا چاہیے ویلیو نگاہ میں نہیں ہے آپ کا زادیہ نگاہ یہ ہے کہ دس ہزار روپیہ بڑی چیز ہے ویلیو نگاہ کے اندر ہے تو آپ کا یہ ہے کہ دس ہزار کیا کروڑ روپیہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی شہ نہیں ہے مجھے حق کے اوپر انصاف کے اوپر رہنا چاہیے بد جانتی کا پیسہ جہنم ہے ویلیو اس پیسے کی قیمت تو وہی ہے بازار میں کبھی یہ نہیں ہوگا کہ چوری کا نوٹ آپ دے جائیں دکاندار پانچ روپئے آپ کو دے اس کی تبھی ویلیو تو وہی ہوتی ہے آپ کی نگاہ کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے اے کہ منزل راہ دمی دانی زراعت قیمتیں ہر شہ انداز نگاہ نو دیگر بھی جہاں دیگر چوا دیں زمین و آتماں دیگر چلا زاویہ نگاہ تیرا بدل جاتا ہے تیرے اندر ایک تبدیلی آتی ہے جب اندر تبدیلی آتی ہے تو باہر کی ساری دنیا بدل جائے سکتی تھی میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں دنیا میرا دل ہے بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا یہ تبدیلی اندر پیدا ہوتی ہے برادران اور اسی لیے اقبال نے کہا ہے تو قدر خیش نہ دانی بہاز تو گی رد وغیر نہ لاد درخشن نہ پارا تو اپنی قیمت نہیں جانتا اسی لیے تو جواہرات کو کہتا ہے جو کہ بڑی قیمتی کی ہے وہ تو پھر ہے ان کو تو قیمت بھی ادا کرتا ہے اور ان جواہرات کو قیمت ادا کرنے والے اپنی قیمت پہچان ان نامزل نہ ہوتی لائن نئی اقبار کا حامل آ گیا نئی ویلیوز لے کے آ گیا نئے پیمانے دے دیے انسانیت کو اتنا حیوانی سطح زندگی کو انسانی سطح سے آسلا کرا دیا جب تک وہ سطح زندگی ہے نے عزیز چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے آدمی مارا مارا پھرتا ہے وہ جو میں مثال میں کہا کرتا ہوں کہ سر اس میں بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے چیز رہا ہے کیا ہوا میرا گھوڑا مر گیا اس کی ڈانس ٹوٹ گئی وہ تو دو پیسے تک کھجانا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے آپ پاس سے جاتے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں اس کی اس بات سے کیا ہوا اس گھوڑے کے اس ٹوٹ جانے سے وہ کیوں رو رہا ہے اس کے نزدیک اس کی قیمت بڑی ہے آپ کیوں ہنس رہے ہیں آپ کے اس کی قیمت نگاہ کے راجیوں سے قیمت بدل گئی اس شاہ کی درا کرانے والی یہی چیز ہے جیسے ایک بار نے کہا کہ تیری دعا ہے کہ وہ آر جیری توری میری دعا ہے تیری آر جی بدل جائے اسی کا وہ شیر ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ بدل جائے اور جب تو بدل جائے تو وہ ساری دنیا بدل جاتی ہے اور یہ تو بدلتا ہے ویزا نے من صرف اخبار سے ویلو سے تم کس چیز کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں قرآن نے آ کے انسان کی حیوانی سطح کو انسانیت سے روشناخ کرایا اس کو ویلیوز دیں اس کو پیمانے دیے اس کو اقدار دیں اور اسی کو کہا امزل نہ ہم نے اس تاریخی کے دور میں کہ جہاں اور تاریخی تو آپ جانتے ہیں کہ دو چیزوں میں امتیاز نہیں کیا کرتی اندھیرے میں ذرا بڑا برابر ہوتا ہے نچیل و فراج برابر ہوتے ہیں ویلو کے مٹ جانے کا نام فراڈ میں ڈیل رکھتا ہے یہاں تاریخیوں کی چادروں میں امتیاز ہی نہیں ہو سکتے ویلو اور ویلو کے اندر ایسے زمانے میں جہاں یہ امتیازات مٹ گئے ہوئے تھے انسانوں کی نگاہوں کے اندر اس نے ایک ایسا ضابطہ قدر دیا ویلو کا ایک ضابطہ دیا وہ مہا گروہ کا مال ہے قدر تجھے خدا کے سوال کون بتائے تو یہ رات کتنی بڑی قیمتی رات ہے کہ جس نے یہ ویلو اور اقدار ملی ہے انسانیت کو خیر ون ہل سے سارے پیمانوں سے دیکھا جائے اس ایک رات کے سینکڑوں مہینے قربان کر دیے جا سکتے ہیں دور جاہلیت کے سینکڑوں مہینے اس ایک رات میں چاہتا ہوں اس رات کی ایک ساتھ کے اوپر قربان کر دیے جاتے ہیں وہ جو ہم رمضان کے آخری عشرے کے اندر راتوں کو جا کے جاگ کر وہ ایک لمحے کا انتظار کیا کرتے ہیں کہ جس میں پھر درخت جُکتے ہیں اور پانی دودھ ہوتا ہے اور جو دعا مانگی قبول ہوا کرتی ہے بات کچھ اور تھی بن گئی کچھ اور اس لہر القدر کی ہر کاٹ آپ کے نزدیک برادران عزیز وہ ہے کہ جس میں کائنات کی ساری قوتیں چھٹی ہوئی ہوتی ہیں خدا عالم کی قانون کے سامنے واقعی اس کے اندر یہ صورت ہے کہ ہر عرض انسان کی پوری ہوتی ہے مشہور کہ ان اخبار کا اجتفاع کرے جو اس نائر نے دی تھی جس کی ایک ایک سات ہزاروں مہینوں سے بھاری ہوتی ہے برادران خیر ہوں کے شہر ہوگا کیا اس کے بعد یہ اقدار جو مل گئی تو اس کے بعد اس کائنات میں انقلاب کیا آئے گا عظیم انقلاب آئے گا یہ رات یہ طائر پیش رات ہے ایک آنے والے نو بہار کا ایک آ رہا ہے دور جس دور میں کیا ہوگا دو لفظوں میں بات قیادی قرآن میں. ایک کنسیپٹ آف لائف تو یہ ہے ایک تصور حیات یہ ہے کہ یہ فکرت کی قوتیں سب کچھ ہیں سائنس اگر ان کو مسفر کر دیتی ہے انسان کو اس کی نواز مل جاتی ہے جتنا زیادہ ان قوتوں کو آپ مسفر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ طاقتور ہوتے چلے جائیں گے وہی کام دنیا پہ کو ڈومنیٹ کرتی چلی جائے گی اسی اسے ہی شاپت و حسمت نصیب ہوتی چلی جائے گی خیال قوتیں خالص قوتوں کی بنا پر انسان نے اس دنیا کو جس طرح کا جہنم بنا دیا ہے ہمارا دور اس کی زندہ شہادت ہے آج اس ساری زمین پر کسی سینے میں کوئی دل ایسا نہیں ہے کہ جو اطمینان کی زندگی بسر کر سکتا ہر شخص خواہش ہے اس لیے کہ صرف نیچر کی قوتیں ہیں کہ جو جہاں رول کر رہی ہیں مسخر کر لیا انسان نے ان کو خالص قوت جس کے دوسرے ایکسٹریم اینڈ کے اوپر دوسرے اپرادھ کے اوپر یہ تصور کہ یہ دنیا قابل نفرت یہ مادہ ہے کھانا ہے بھاگ جانے کی جگہ ہے غاروں میں چلے جاؤ کیا ہوگا روحانیت کی طرف کی ہو پرانے کریم میں روحانیت کا تو لفظ کہیں آیا نہیں جسے ہم انسانی روح کہتے ہیں اس کا بھی لفظ نہیں آیا خداوندی روح کا لفظ قرآن میں آیا ہے روح کا لفظ پرانے کریم میں تین مانوں کے اندر استعمال ہوا ہے ریزان من روح کے معنی تو تبارائی کے ہوتے ہیں قوت کے ہوتے ہیں قوت کی وہ فارم جسے انرجی کہا جاتا ہے بات ذرا سی جہاری ہے لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا توانائی کی وہ شر جس کے اندر کوئی مادی پیگر نہیں ابھی ہوتا پیور انرجی جسے کہا جاتا ہے خدا کی توانائی اس کے متعلق مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کا ایک شرما دیا اور اس سے یہ میں سوچنے والا صاحب اختیار اور ارادہ بن گیا یہ وہ شہ ہے کہ جسے انسانی ذات یا ہیومن پرسنالٹی سیلف یا ایڈو کہا جاتا ہے اسے یہ چیز بھی اس کے لیے خدا نے روح خدا بندی کا نفز استعمال کیا اور اروح ار اسی اعتبار سے خدا نے زہی کو بھی اروح ار کہا کہ یہ وہ قانون ہے قانون اپنے اندر بڑی قوت رکھتا ہے قانون خداوندی بندی کے لیے اتنی بڑی قوت رکھتا ہے کہ جس سے یہ سارا نظام کائنات چلتا ہے وہی کو بھی ار روح کہا ہے قرآن میں. اور اوری کو لانے والی حامل ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ایجنٹی ہے اسے بھی روح الامین کہا ہے یہ جو کہا ہے قرآن میں ملائکہ کا اور ارروح میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس میں مراد رہی خداوندی ہے یا وہ تو تصور جسے اسپرچلزم پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے ایک تصور خالص مادی فطرت کی قوتوں کو مسفر کیجیے منتہا زندگی یہ ہے دوسرا تصور یہ کہ ان قوتوں سے فطرت سے کائنات سے مادے سے نفرت حاصل کر کے تین کیجیے دور رہیے ایبلیگیشن کیجیے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے تمہارے یہاں کی دوسرا تین قرآن نے کہا ان دونوں کو الگ الگ رکھنا زندگی باطل ہو جاتی ہے ان دونوں ایک کا نتیجہ اگر سرفام ہوتا ہے تو دوسرے کا نتیجہ دغان ہو جاتا ہے فامل ہوتا ہے انسانیت فکر کے رہ جاتی ہے یہ جو آئی ہے یہ نیا دور کے جس میں نئے پیمانے اور اقدار ملے ہیں اس میں ہو کیا تنزل البلائے گا تو روح پیا بیس میں رب ہم ان کے نشر و نماز دینے والے کی طرف سے فطرت کی قوتیں ایک طرف سے اور ذہی خدا ذات ضابطہ قوانین خداوندی بندی دونوں طرف سے یکجا طور پہ یک, پر یک ایک دوسرے کے ساتھ ناگر ہوں گے امتزاج ہوگا یہاں فطرت کی قوتوں کا ذہی خداوندی کے ساتھ اور جوہی امتزاج اس کا ہوگا دونوں بلینڈ ہوں گے دونوں ملیں گے نتیجہ کیا ہوگا من کل امر پڑاؤں زندگی کے ہر گوشے میں سلامتی ہو جائے گی سلامتی ہوگی اسی طرح فطرت کی قوتیں رحی خدا بندی کے تازہ یا ان کے امتزاج کے ساتھ چلیں گی بالکل میں علیہ الام زندگی کے ہر گوشے کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہو جائے گی آئس کا تنزل ہے تنظیم ہے تدریج ہے لفظ کے اندر تدریج ہے درادران عدیض یہ عربی زبان کے اعجاز ہے سب ریجن گریجوئل ایسا ہوتا چلا جائے گا ہیرا ہتھا متلاجر کہاں کے رات کی ساری تاریخ میں تھر جائیں گی اور مشرق سے سورج نمودار ہو جائے گا وہ اثرا قتل ارب نور رب دیا اور زمین پر نشو و دینے والے کے نور سے جگمدا اٹھے گی یہ پوری کائنات جو ہے فطرت کی قوت روح خداوندی کے انتظار سے مطلع انوار بن جائے گی یہ انتہا ہے اس نظام کا جو قرآن کی روح سے آئے گا تور الدر ختم ہوئے برادر عزیز السان انسان آتا کیا ہے آزادی کا آتا ہے مریحکم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسط کا مقصد یہ بتایا تھا کس طرح اللہ علیہ ون سکسٹی سیون سات بڑا ایک تو ستاو کہ یہ آیا اس لیے ہے کہ انسانیت جن زنجیروں میں بکری ہوئی ہے ان زنجیروں کو توڑ دے جن و سلوں کے نیچے دبی ہوئی ہے ان سلوں کو سروں کے اتار دے انسانیت کو صحیح آزادی ادا کرنے کے لیے آیا تھا یہ سورج الزیمہ شروع ہوئی اٹھانوے سورج بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اہل کتاب کہ جن کو ہم نے کسی زمانے میں کتاب دی تھی لیکن انہوں نے اس سے کفر اختیار کر لی اہل کتاب بھی ایمان پہ نہیں رہے اس لیے کہ ان کی کتاب ہی اصلی شکل میں نہیں رہی تھی جہاں رہی تھی کسی بھی انہوں نے اپنے ہاں کی فکر کے اندر تبدیل کر کے کتاب سے انکار کر دیا ہوا تھا اس لیے قرآن نے اہل کتاب کو کہیں حصردین کہا ہے کہیں کفار کہا ہے مدئی ہے کہ ان کے پاس کتاب ہے امن کتاب کا انکار ہے اس لیے تو قرآن نے اہل کتاب کا کافر کہا ہے یہ جی. عجیب ترکیب ہے قرآن کی کتاب رکھنے کے مدعی امن کتاب سے منکر ان کا ذکر ہے دراگرانے اجی بہت تجزل و ترجم ہو گئے وہ جی کہنے کے لیے کہ ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے ہم تو اہل کتاب کی کتھا تھے فرق اتنا یہ ہے کہ ان کی کتاب سے ایمان میں باقی نہیں رہی تھی ہماری کتاب سے واقعی رہی ہے لیکن کتاب محرط ہو یا کتاب اپنی عقل خطری شکل, شکل میں ہو اگر اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے تو دونوں جگہیں ہو جاتی ہیں ایمان تو اس کتاب سے عمل کرنے کا نام ہے انکار اس کے خلاف چلنے کا نام ہے ہاں ہر روز صبح اس کی تلاوت کیوں نہ ہو مہینے میں کروڑوں مسجدوں میں اس کے اختلاف کیوں نہ اہل کتاب میں جو کافر ہوں اور یہ مجھے یقین ہے کہ جو دائیں نہیں ہے اس سے کہ ان کے پاس عدالت آئی تھی ان میں سے کوئی بھی صحیح آزادی حاصل نہیں کر سکتا تھا تا وقت کے ان کی طرف یہ بصیرت پر مبنی کھڑی ہوئی تعلیم نہ آتی رسول من اللہ جتلو سو متافرتن کیا ہے یہ کی؟ خدا کی طرف سے ایک پندر آیا جو ان کے سامنے صحائق پیش کرتا ہے بڑے ہی پاکیزہ شاہریف سے دودھ چزب سے دودھ موالٹوں سے دودھ جس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے وہ صحائش اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور دو لفظوں میں اس سے قرآنی کی جامعہ تعریف کی سیاح کتب اس کے اندر مستقل و قوانین ہے کتب لاس کو کہتے ہیں ائم غیر متبدل اپنے مقام کے قائم جن کو کوئی اخیل نہ سکے کے انی ہندی اس کتاب کے اندر اس قسم اس قرآن کے اندر کس قسم کے قوانین ہیں یہ چیز لایا تاکہ اس کے ذریعے سے یہ آزادی حاصل ہو جائے ان, ان کی خود ثابتہ زنجیریں ٹوٹ جائیں ان کی مذہبی پیشوائیت ان کے سلاطین ان کے تمام بڑے بڑے مستد قبوتوں والے ان تمام کی حکمرانیوں کے بال ٹوٹ جائے اور یہ اس سے آزاد ہو جائے یہ رسول اس لیے, یہ اس مقصد کے لیے آیا انہوں نے کیا کیا جس کے ماننے والوں سے الگ ہو گئے بباب سفر رقل نظین ابت الکتاب علم باد ماجا اتحلب نہ ایسی واضح تعلیم آ جانے کے بعد ان پہل کتاب نے سفر کا شروع کر دی فرقہ بندی ایک کتاب کے ماننے والے ایک کتاب پر حملے کرنے والے کبھی فرقوں کے اندر بچ نہیں سکتے قرآن نے اس لیے فرقہ بندی کو چلکا دیا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جو دین میں پھرکے پیدا کرتاب کے خلاف یہاں جرم عظیم یہ عائد کیا گیا کہ اس قدر واضح تعلیم عظیم آ جانے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ گرکوں کے اندر بڑھ گئے انہوں نے اس جماعت کی بھی مخالفت شروع کر دی قرآن کی طرف دعوت دینے والوں کی مخالفت شروع کر دی کہا پوچھو ان سے انہیں گالی دی تھی کسی نے کوئی کوئی ناجائز بات کہی تھی کسی غلط طرف آنے کے لیے کہا تھا کہا ان سے کیا تھا ببا لیا مغل اللہ اتنی سی بات کہی تھی کہ بھائی عایت حکمرانی اور معصومت صرف اخلاق قانون کی ہونی چاہیے یعنی انسانوں کی نہیں ہونی چاہیے کہا اتنا ہی تھا خاصا کون سے بری بات ان سے کہہ دی تھی جو ان کو اتنا نہ گزرا ان کی طبیعت آزد پہ کہ اختلاف کی اترائے سفر کے پی اترائے الگ ہو کے بیٹھ گئے مخالفتیں شروع کر دیں کس بات کی کہا یہ تھا کہ انسانوں کے چوکوں کے پیپر سیدا ریزیاں نہ کیا کرے یہ وجہ تزلیل انسانیت کا ہے اگر انسان کا की کائنات کی کسی قوت کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے سے के قوت کے سامنے جھک رہا ہے کسی انسان کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے ہمسر کے سامنے جھکتا ہے جھکنا صرف قانون خدا بندی کے سامنے چاہیے کہاں یہ بات ان سے کہی گئی تھی اور ان کی طرف سے گدی عمل یہ ہو رہا ہے اور کہا یہ تھا کہ یہ چیز یقین کی حیثیت سے مانو اور رونافا زندگی میں یک شو ہو کر چلو ایک مسلم سامنے رکھ کے چلو مختلف سرکوں کے جو مسولون مختلف ہو جاتے ہیں ابھی زانے مند فٹ بال کی ٹیم میں ہر کھلاڑی اپنے سامنے الگ الگ گول رکھ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا حصر ہوگا اس کا وہ کیفیت کیا ہوگی اس ٹیم کی ہونافا کہتے ہیں کہ ساری ٹیم کے سامنے ایک گول ہو اور ہر ایک کا قدم اس کی طرف ہونا پاؤ کیسے یہ ہوگا یقین اس کے لئے تھا وجہ جو بات بڑی آسان ہے ایسا نظام قائم کرو جس میں ہر فرد قیامی میں خداوندی کے پیچھے چلے اور ان کا مجبی حتیعت سے فریضہ یہ ہو کہ انسانیت کو سامان نشو نا وہاں پہنچاتے کرے گا وہ دین تین ان کو یہ مت ہے وہ محسم دین جس کے لیے پرانا آیا ہے بات کتنی چوٹی تفصیلیں مانیے روم ان پر طویل ہے اور ویسے تو خصوصی کا ایک دل میں درد ہے تفصیل نہ جائیے تو تفصیلوں پر تفصیلیں لکھ دیجیے اجمال نہ جائیے تو دو لفظوں میں بات ختم ہو جاتی ہے ایسا معاشرہ جس میں ہر فرد قوانین خداوندی کا اجتماع کرے اور جس کا مجموعی نصب العل انسانیت کو سامان نشو و نما بہم جانا ہو اور قدیم کا اندن دینا کفرو مینار کتابین اب وہ لوگ جو کتاب کے مدعی ہونے کے باوجود اس سے انکار کی زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ کہ جو سروں سے مانتے ہی نہیں ہیں کسی کتاب کو یہ سب کے سب جہنم کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کا سارا کیا کرایا غارت ہو جاتا ہے اور شرد بریا تاریخ باقی مخلوق میں سے بدترین ہے اگر تم نے تو دیکھنے ہو تو یہ لوگوں کو ایک جگہ تو شرت زباب کہا تھا قرآن نے یہاں شرد بریہ کہا ہے مخلوق آپ میں سے بدترین یہ کون سے کہا تھا قرآن نے وہاں وہ کہ جو دل و دماغ رکھنے کے باوجود دل و دماغ سے کام نہیں دیتے وہاں بھی انہیں کہا ہے کہ یہ اہل جہنم ہوتے ہیں یہاں بھی انہیں اہل جہنم کہا گیا ہے اندلینہ امن و امن اس کے عالیہ الاق اہ ہوم خیر البریا اس سے برق زندگی کی ان صداقتوں پر یقین رکھنے والے اس پروگرام پہ عمل کرنے والے جو ان کی صلاحیتوں کو بھی لشمنا دے اور عالم انسانیت میں بھی اطلاع کرتے کے کر چلے جائیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ خیر البری جا یہی ہیں تمام مخلوق سے بہترین چنے ہوئے لوگ جزاؤہم ہم ربہم جنات و تجری من ان تاط خالدین و ابدا خالدی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اس یقین حکم اور عمل پہن کا نتیجہ ان کے نشو نما دینے والے کی طرف سے یہ ملتا ہے زندگی کی شادابیاں اور سبزیاں اس دنیا کے اندر بھی آنے والی زندگی کے اندر بھی ہمیشہ رہنے والی شادابیاں یعنی جب تک اس پروگرام پہ عمل کیے چلے جاؤ اس پلستان کی بہار پہ خبر خزانہ آئے ہوگا کیا رضی اللہ ہو عنہ انو عنہ بات اتنی سی ہوئی سنیں اپنے آپ کو خدا کے قوانین سے ہم آہنگ کر لیا اور ان قوانین کے نتائج نے ان کے آواز سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا کتنا جانے ٹکڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ خش خشیہ ربھا اس کے لیے ایک ہی پی ڈی کوالیفیکیشن تھی ایک ہی شرط تھی جو انہوں نے پوری کی کہ انہیں اس بات کا خطرہ حوصلہ تھا کہ اگر ان قوانین کے خلاف چلے تو اس کا نتیجہ کتنی بڑی تباہی ہوگا یہ خاص بنیاد ہے راجیزا نے من امیر کاموں کے لیے کہ یہ معلوم ہو کہ ان تقریبی امور کا نتیجہ کس قدر تباہی والا ہے اور یہ ہے وہ حصہ جسے آپ لائے نہ کہتے ہیں یعنی پہلے حصہ ہے تخریب کا ہر باطل ہر تخریبی قوت سے انکار اور اس کے بعد یہ ہے خشین ابا جیسا کہا ہے ریزا نمن جسے عام طور پہ یہ کہا جاتے ہیں ڈرتے ہیں یہ ڈر کا تصور نہیں ہے یہ تو بہت بڑا کمپلیکس ہوتا ہے اور ڈر کے زور کی اوپر اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ قلبوں نظام میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا انسان سے اس میں تعمیری چیز نہیں ہو سکتی اس لیے اس کے معنی ہوتے ہیں زندگی کے پودے کو کام الجھا لینا انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ان قوانین کا اتباع ہم نے نہ کیا تو یہ ہماری مذر حیات سجمردہ ہو جائے گی مرجھا جائے گی اس وجہ سے وہ ان کا اتباع کرتے چلے جاتے ہیں زائر کا نمان خشیا ربا اور جو بھی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا سورہ آئے گا الزلزال بنانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے والا انقلاب بہت بڑا انقلاب کیا بھولنے شروع ہو گئی ہیں بند کر دے ان آئین عم تو منہ آنے والے انقلاب کی تو گزرتا کی آہت آ رہی ہے ہمارے انسانوں میں تو لرد والا ہو وکال انسان ہو مانا کیا انداز ہے اس غلط تمدن کا اس غلط معاشرے کا نظام کہ والا ہو کر رہے گا ہو نہیں والا ہے ہو رہا ہے یہ انتناب کیا ہوگا ایک لفظ یہ اتنی اتنی مثبت قوتیں جو دھرتی کے سینے پہ جو ہے گراؤں بن کر بیٹھی ہوئی ہیں نکال دی جائیں گی اس سے جامعہ ناز اور کیا ہو سکتا ہے اتار دی جائے نکالی جائیں گے بڑا جتنے دار اور اس وقت کا انسان جو کتمبور میں بھی نہیں لا سکتا تھا کہ یہ اتنے اتنے بڑے گرانڈیل کوہے گرام یہ بھی ہٹا دیے جائیں گے یہ بھی نکال دیے جائیں گے و کالل انسان مانا اور وہ انسان کے جیسے سامنے رہی کہ یہ, یہ, یہ روشنیاں نہیں تھیں وہ دانتوں میں انگلی دبا یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی ہاں یہ کیا ہو رہا ہے بلکہ یوں کے لیے وہ کہے گا کہ اس زمین کو ہو کیا گیا یوں کہیے ہمارا یہ ہو کیا گیا اس کو اچھی ندی ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں سپورٹ کر رہی تھی اور ارد تو محاشی نظام ایک انسانی کو کہتے ہیں دراجرانے ابھی قرآن کی اصطلاح میں سہل عرض جو ہے انسان کا محاشی نظام ہے اصطلاح اس کے اخبار خداوندی دعوندی ہے ان دو پتھروں کو اٹھا کے پھینک دے گی اور اس وقت یہ انسان جو اس وقت نشے میں بد مس کچھ نظر ہی نہیں اس کو آتا یہ محلے حالت ہو گیا دانتوں میں بھی دبائے ہوئے ساہ جاتے اس زمین کو ہو کیا گیا یہ ہو گیا رہا ہے ہو گیا رہا ہے یوم دن توحدے کو افنا رہا ہو گیا رہا ہے تعریف اپنے آپ کو دہرا رہی ہے وہ دور کے جس کے اندر کیفیت لیے تھی آدم کی جنت کا دور وکلا رگدن ہے سوچے صبح کہ جہاں جسے بھوک لگتی تھی جس مقام پہ ہوتا تھا جہاں ہوتا تھا وہاں سے اس کو تیز بھر کے کھانے کو مل جاتا تھا زمین اس دور کو اب دوہرائی تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے اپنی ان خبروں کو پیش کر رہی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا محض یہ چانس ہے اتفاق ہے کیا حیضل یا مارک کا تصور جو ہے ایک سائیکلک آرڈر ہے غرب سے سُھار بھی ہے کہ پہلے ایک نظام تھا پھر ایک دوسرا آتا ہے پھر اس کے بعد اس کا الٹ آ جاتا ہے فیسس ہوتی ہے اینٹی فیسس ہوتا ہے یا یہ چیکچر کی طرح یہ کچھ ہو رہا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو رہا یہ تو ایک خاص نظام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بے اندر ربا کا آؤ نہ ہو اس لیے یہ ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یوں یہ نظام ان کا بادل الٹ رہا ہے ہوگا کیا اس کے کی اندر اس نئے نظام کی خصوصیت سے گزرا کیا ہے چورا یاتیم کے اندر ایک جلتا ہے ہاں. ممتاز الجرے ہوں بادل کے نظام کے اندر شریف انسان جرائم کی ذہنیت اور پیشہ رکھنے والے انسان ملے جلے رہتے ہیں کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کس کی نیت کیا ہے اسی لیے تو انسان دھوکا کھا جاتا ہے اگر کہیں یہ گروہ الگ الگ ہوں کہ آدمی دھوکہ نہیں کھاتا ہفتہ کہ ایک دفعہ جب کوئی کیب کھانے سے باہر آ جاتا ہے کچھ ذرا پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں آج کی نہیں تو اس کے بعد ساری عمر کے لیے اس کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹیچا لگ جاتا تھا یہ کیب کاٹ کے آیا ہے کوئی اس کا اعتماد نہیں کرتا تھا بھروسہ نہیں ہوتا تھا کوئی مجھ سے بھوکا نہیں کھاتا تھا آج تو بات ہی اور ہو گئی اس के کے اندر ہوگا کیا یوم یفگر اللہ سے اشاطن انسان گروہوں کے اندر بٹ جائیں گے امتیاز ہو جائے گا شریف اور بدماش کے اندر زیانت اور کے اندر مجرم کے اندر اور ماسوم کے اندر اور یہ کیسے ہوگا لے یو رو آج تو توسیعت یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے سامنے نہیں آتا وہ اس کو چھپا سکتا ہے انفرادی طور پر اگر کسی اور نے نہیں دیکھا تو اپنے کیلے کے اندر چھپا لیتا ہے کہ طور پر ہزار میں اختیار کر دیتا ہے کہ اس کا جرم چھپا ہوا رہے یا کسی اور کو لگ جائے لیکن یہ وہ دور آئے گا لے جراؤ آمال ہر انسان کے امال اس کے سامنے کھا جائیں گے اس طرح سے سامنے آئیں گے کہ سمنگ عمل ضرورت ان خیرن جراؤ سمنگ عمل تارت ان شرن جراؤ ایک ذرے کے برابر ایٹم کے برابر بھی حکم عمل ہے وہ بھی نمایاں طور پہ سامنے آ جائے گا ایک ذرے کے برابر, برابر اگر شار کا عمل ہے خیر اور شر کو رام جہاں آیا ہے ایک ذرے کے برابر بھی اگر شر کا عمل ہے تو وہ بھی نمایاں ہو کے سامنے آ جائے گا یہ نظام سمرزن کہ جس کے اندر عمل اس طرح سے ذرہ ذرہ سامنے ندانوں میں تل جائے کوئی کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہی جی نہیں انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہاں یہ ہے وہ زلزال عرضی یہ ہے وہ کپ کپا دینے والا زلزلہ انگیز صحیح الگز انقلاب جو آنے والا ہے اس طور کے اندر ورنہ آج تو کیفیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا دیا پ کوئی نا. وقت تو تھوڑا ہے لیکن قدرت مدد کر رہی ہے میری لکھنی کیسے جاؤں گی بات زمین کر لگے بنے رہی ہے کیسی ہے کاج یہ ہے لہرا وادیات دب ہن فن نوریات قد ہن فن مغیرات شبھ ہن فا اثر نہ دہی لاتاً فا بست نہ دہی جمع کیوں یہ صوبہ آدیات کی یہ آیات ابتدائی جو ہے ان کے متعلق عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مجاہدین کے متعلق ہے اس زمانے میں رسالے گھوڑے سواد یہ تو بڑا کرتا تھا ترجمہ ان کا یہ ہے گواہیں اس بار کے اوپر جو آگے کہی گئی ہے وہ سر پٹ دوڑنے والے گھوڑے کہ جن کے نسلوں میں سے بڑی تیز ہوا نکل رہی ہے تیزی سے دوڑنے والے وہ گھوڑے کہ جن کے سن جب ٹینکریوں اور پتھروں پہ پڑتے ہیں تو پنگاریاں ابھرتی ہیں وہ کہ جب دل... جب لوگ ابھی سو رہے ہوتے ہیں الگ سن و نیند کے ماسے میں اس وقت یہ آ کر حملہ کرتے ہیں گرد وبار اڑاتے ہیں ویسے سنگیت تھما پیدا کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں گھس جاتے ہیں عام طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہاں مجاہدین کے گھوڑوں کو خدا نے شہادت میں پیش کیا ہے جو اس کا انداز ہے ہو سکتا ہے یہ بھی کہ ایسا ہی ہو بڑی چیز ہے مجاہد کے تو ہر قدم کی قرآن نے قسم کھائی ہے بلند ترین درجہ انسانیت کے اندر برادرانی عزیز یہی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ قدر کے مقابلے میں ویلو کے مقابلے میں جتنی بڑی قربانی انسان دیتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا درجہ ہوتا ہے جان انسان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی متا ہے جب کسی ویلو کے تحفظ کے لیے انسان جان دے دیتا ہے تو اس کا بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اگلی جو آیت ہے جس کے لیے شہادت قرار دیا ہے قرآن نے ان چیزوں کو اس سے ذہن دوسری طرف جاتا ہے اور میں نے ترجیح لی ہے اس مصنوع کو ہی اور یہ اس زمانے کی لوٹ مار کا ذکر ہے اور وہ کے ہاں تو یہ عام چیز تھی کہا ہے کہ یہ لوٹ مار کرنے والے ان کی کیفیت یہ ہے کہ رات پڑتی ہے لوگ اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے مکانوں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں کاخلے اطلی سے سے مہراحت ہوتے ہیں تو ان کی تربیت یہ ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے رنگیاں کرنے کے لیے اور کی طرح گھوڑے دوڑاتے ہوئے تر پر راتوں کے اندھیروں میں تاریخیوں کے اندر غرب و غبار اڑاتے ہوئے آ جاتے ہیں اور یہاں آ کے لوٹ مار کرتے ہیں یہ سب کس لیے کرتے ہیں ان لگ انسان کے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے ہر انسان میں نے عرض کیا تھا کہ جب صرف خا... انسان قرآن میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے وہ انسان جو حوالی سطح کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے وہی کی روشنی میں نہیں چلتا جب وہ اس روشنی میں چلتا ہے تو وہ انسانیت کی زندگی ہوتی ہے اور جب اس روشنی کے خلاف اپنے ہی جذبات کو اپنا الہ اور معبود بنا لیتا ہے تو وہ حوالی سطح زندگی کہلاتی ہے یہاں وہی سطح زندگی ہے کہا کہ انسان کو اگر رہی کی نمائل نہ ملے نہ اس کے تعمیر وہ چلے تو اس کی خیثت سے یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نشو و نما دینے والے کے خلاف اجلف یہاں ہے کنو بڑا جانے لفظ یہ ڈاکے دنیا میں کیوں ڈالے جاتے ہیں یہ دوسروں کو کیوں لوٹا جاتا ہے یہ سب کوئی دوسروں کا چھین کے کیوں نہ جاتے ہیں پہل قوت بات تو صرف ان داتوں کی گھوڑے والوں کی کہی ہے لیکن یہ تو صرف پیکر ہے رو اور دہلی میں تو ہر آج میں وہی شان کرتی ہے خانہ کسی دفتر کی لیس پہ بیٹھا ہوا بظاہر بڑا ہی نہ تو وہاں سے نظر آئے ایک قلن اس کے ہاتھ میں ہے اور کاروں کا ٹکڑا اس کے سامنے ہزار داتواؤں سے زیادہ بڑا ڈاکہ ڈال سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ انسان دوسروں پر کیوں چھین کے لے جاتا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے ربوبیت کے خلاف کنوت واقعہ ہوا ہے فنوج کہتے ہیں تنہا فور کو اکیلا ہی کھا جائے جو سب کچھ فلوط کہتے ہیں اسے کہ جو اپنے غلاموں سے دن بھر کام میں شام کو ان کو کچھ دینے کی بجائے الٹا پیٹے ان کو فلوج کہتے ہیں اسے جو کسی دوسرے محتاج کی مدد نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں اس ٹھنڈ لاکھ زمین کو بدبت جس میں سے کچھ بھی پیدا نہ یہ اس لیے ہے کہ انسان کو اگر اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور وہی کی رہنمائی نہ ملے تو اس کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین خدا کے ابڑے داروں کے ہوئے کچرے کو تو جب کرتی ہے لیکن انسانیت کی لسکن وہاں کے لیے وہ تومن بھی اس میں سے نہیں تنہا ہے سب سے سمیٹ کے لے جانا چاہتا ہے کام لیتا ہے اپنے لیبر سے اپنے مزدور سے اس کو وہ آگے نہیں دیتا ارتا پولٹا مارتا پیٹتا ہے اور یہ وہ ذہنیت ہے پھر جب آگے بڑھتی ہے انسان قزاقی کے اوپر لوٹ مار کے اوپر ہندیزوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے ورنہ ہوں آنا جانے کا نقصید جو کچھ یہ کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا برہنہ ہوتا ہے صاف نظر آ ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے لیکن جب اسے کہیے تو اتنے اتنے وجہ جواب اس کے لیے تراشتا ہے ایسی جسٹیفکیٹری ریزنس دیتے ہے اس کے لیے پردے ڈالتے ہیں اس کے لیے کہ وہ اس کی تمام برائیاں حسن بن کے دکھائی دی یہ تو صاحب بزنس ٹھیک ہے تجارت ہے جس کو خدا نے خدانے ہلاکرار یہ محنت ہے یہ تھوڑی محنت ہے جو آدمی اپنی محنت تک آتا ہے دوسرے کو کیوں دیکھا ساتھ ہے ہے یہ چیزیں قرآن کہتا ہے نا جانے کا نہ شہید لیکن دوسرا جو نگاہ سے اس قسم کے رکھنا اور انہیں نہیں رکھتا اس کا ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے کر کیا رہا ہے بھاپ کیا ہے ان میں ہُکر نشدید بات ساری یہ ہے کہ مال کی محبت میں ٹندا کر دیا ہوا ہے اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہے جتنا یہ لوٹ کے لے جاتا ہے سمے سے ملتا تو اس کو اور بلکہ تجربے نے تو یہ بتایا ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی روٹی کم ازم ہوتی ہے اس سمبو کو سردہ ہی کھانا روٹی کا وہ اس لیے کہ ذہن تو ہر وقت ان چیزوں کے اندر مصروف رہتا ہے پھر ان انجنوں سے دور ہونے کے لیے ایسا تھا تباہی تو ہو رہی باقی سارا سال ہوتا ہے دبایا ہوا ہوتا ہے سمجھتا یہ کیا ہے افلا یا اذا و اضاف و تیرا معافی قبور اس کا علم نہیں ہے کہ جو کچھ دبایا کے رکھا ہوا ہے اسے قریط پریت کے نکال دیا جائے گا یاد رکھنے لئے آ رہا ہے زلزلہ کے لط ویت کی کے اس میں سے نکال دیا جائے گا جو کچھ دبایا ہوا ہے اس نے یہاں قبور کو نظر آتا ہے کہ جو خطمج کے دفین زمین میں دبے ہوئے ہیں انہیں نکالا جائے گا इससे سے بھی زیادہ اور होते ہوتے ہیں جن کا نکالنا ضروری ہے وہ سب سے لگا کے دور اور جو کچھ تینوں میں انہوں نے چھپایا ہوا ہے اسے یوں الگ کیا جائے گا جیسے کہ وہ کھلکا الگ کر کے ان میں سے گیری نکال لی جاتی ہے کیا سمجھتے ہیں یہ, یہ ہے نیا نظام بنانا ہے یہ تو اس وقت ہوگا جب اس دنیا کے اندر یہ نظام قائم ہوگا ورما کن جے ماٮٔ ان کا خدا تو آگے رہتا سے جنہوں نے کہا کیا دبایا ہوا اور سینے میں کیا ڈبایا ہوا ہے اس نظام کے وقت یہ خود انسانوں کے ہاتھوں سے نکل کے باہر آ جائے گا دیکھتے ہیں جانے میں فرق خدا کا جانے مداخلت عمل تو ہر وقت جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جب انسانوں کے ہاتھوں پورے لگا متقل ہوتا ہے اس وقت پھر یہ دبے ہوئے خزینے के बाहर باہر نکلتے ہیں تینوں میں چھپائے ہوئے راگ یوں آ جاتے ہیں باہر جا کے چلتا اتار کے گری نکال دی ہے اندر سے پورا یہ الدیات ختم ہوئی عزیز. मैं عزیز میں سمجھتا ہوں ختم کرنا چاہیے اس واسطے بھی اہمیت ہوگی یا ساری پیسے نہیں ہونی میرے <laughs> ہاں اللہ نے پانی دیا ہے اسی سے پڑے گا ابھی الج ہم دیں گے ختم ہو گئی آئندہ کو ہم سورا الورت لیں گے اور میرا خیال ہے تین رمضان کے درس ابھی باقی ہیں ہم ختم کر لیں گے ربنا تقبر ملنا اِنہ کا انتخابی علی اول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نروہیم حضیرہ نمان آج کا درس پورا آر پریا سے شروع ہوتا ہے تیسواں تارہ